اللہ مولانا مولانا دوستو جلسہ نہیں نہ کوئی عام محفل ہو دعوت یاد کیتا ہے کچھ مسائل بھی وضاحت دوستقاتی ناشر ختابات تقریباً چار سال بند نے دوست بات پوچھتے یار تیرے تر شو آؤ گے میں کہنا ہونا بھی تاریخ لکھ لو اسلام گیا, اسلام اسلام جدو اسلام کھل گیا کتاب کھل جانا اسلام چلام پابندی رہی چیر کتابی شروع ہو گیا کتاب شروع کے بار <laughs> دوسری مرتبہ بات سن لو کہ جلسہ عام نہیں اگر کسی میری گلے کوئی اتراج سوال ہوا تو وہ سوال کرے گا میں جواب دیاں گا اگوں بحث کی اجازت نہیں ہو. بحث بہس علم والا بندہ کر سکتا ہے اپنی بحس کا جوڑ سمجھا اور سوال واسطے شرط ہوں کہ سوال اس بندے کرو جی جواب تو اطمینان ہوماد نہیں یعنی قابل اعتماد بندہ نہیں تو لگتا تو سوال کرنا جائز نہیں سوال اس بندے تریدا ہے کہ قابل اعتماد ہوئے کہ یار دین دین نہیں سمجھ صحیح جواب دے دیں سوال ہو چیز ہے سوال دی اجازت گی بحث دی نہیں گی سمجھ لگی سے میں گل کر رہا کہ کئی ایویں جہل بندے نے پی جے سوال کلا شروع کر دیں شرابا فساد پا دیں جناب دے سامنے موضوع کو کیسی شہر بنا رہا جی تمام مسائل نمو پہ سارے مسائل اور اگر کسان سبرتا ملنا دے رہے تو سوال دی گنجائش رہنی ہی نہیں سوال تو بندہ تا کرے جو گنجائش ہوے جو ہر جواب پہلو سوال تو آیا کھڑا ہوا روحے سخن جس مسلے والے نا کائنات سارے فساد دا مڈ کفار دی حکمرانی سارے فساد دا مڈ کافران دی حکومت کافران کی حکمرانی ہے تا دی تے سارے جی. دو تے بولے پلان جس گل میں بول رہا جی میں آخی ہے سارے فساد کا موڈ جن باطل مزہ پھر کے نا سارا موڈیو بن یاد آ میں گا یہ سارے آ جا جگڑا پٹا گا اور سارے لانٹی بچا ایک ہوں نے جرائم کی ہوں کانونی جرائم کے سزا ہوں پرنگی قانون قدم کی سزا اسلام قدم کی سزا ہے جناب سدا ہے شرا پہ جرائم جرائم جرائم جرائم فیتنیا تو جم نے جرائم فیتنیا کو بنتے نے اللہ تعالی نے کر کے فرمایا پرانی مجید کے اندر الفتنہ تو اکبر من قتل فتنا قتل سے بہت بڑا ہے. کیوں تو کئی جرم بن گئے ایک جرم تو ایسے جرائم بھی پیدا ہوتے جن تو جرائم پیدا ہوجو رکھا تم میں دا بیج دیکھنے ہے یا تمے کا پل وڈا ہے ہے تو حقیقت کیونکہ اے دن بنایا ایک نو نہیں جن لگے پائے اس سرکار کی پیداوار کی نہیں اسی طرح فکنا جہاں ہوں یہ سارے جرائم اور فساد بندہ احمق بندہ جی ہاتھ رکھے گا بندہ اوتھے جا کے گا نہیں اصل یہ چیز اسی واسطے سڈے نبی اکرم اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر جتنے فتنے ہیں سارے حرام کر دیتے گئے سارے نجائز کر دیتے گئے تاکہ فیتنے جد فتنے نہیں ہو جرائم نہیں ہوئی نہیں ہونے گل سمجھ لگی کیوں اللہ تعالیٰ خیر خاص اللہ مبارک باد انسان کے اندر امن نسند کرتا ہے رحمت پسند کرتا ہے سکون پسند کرتا ہے ڈنگے فساد قتل و وارا جرائم نو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرما دا. لہذا اس رات پاک نے اپنے عدل و انصاف اور اپنی حکمت اور اپنے علم کے لڑا سان شرح کا قانون نظام عطا فرمایا اس کے اندر فتنے سارے ججائز فتنے سارے روک دیتے گئے جب فتنے روک گئے جرائم समझ लगी जर कानून काफिर की हुमत सारे फितनिया का मुढ़ हों समझो जराय का मुठ फितने <coughs> فرتنیا کا موڈ کافران کی حکومت یعنی وہ بیج کا اگو بیج وہ ویج اللہ تعالی نے پرانے مجید کے اندر کافران دی حکومت نو فتنہ عظیم فرمایا ہے کر اور جہاد اسلامی کتاب اسلامی اسلامی لڑائی دا مقصد اللہ تعالی نے اسے نو بیان ہے کہ لڑ اور مسلمانوں جہاد کرو تو اس واسطے کرو کہ کفار دی حکومت جس کو فتنہ اللہ فرما رہا وہ فتنہ ختم ہو جائے قاتل شرقین حتہ لا تکون فتنہ کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے کی ختم ہو جائے فتنہ تو فتنا تن حہ لا تکون فتنا تن یہ تنوین عظمت کیا یہاں پر یعنی فتنہ تو نہ عظیمت کتنا ختم ہو جائے لگی. یا پھر یہ ہے تنوین تنقیر تھی بڑھاؤ پیچھے لا لفیتا داخل ہوا کڑا پھر اے دا مطلب پڑے گا ہر قسم دا فتنہ ختم کر فتنہ عظیم ختم کر دو وہ کفار کی حکومت ہے کفار کی حکمرانی ہے یا پھر ہر فتنا مکا دو حکومت جے اے اے نہیں فر بازیا جو کچ کل رواج وہ نہیں اے مائر رسول اکرم سلسل کی شرح دار کھول رہا شرح راز جی امت دے گیا شخصیت پرستی, پرستی. پرستی. میں فلانے لیڈر کو مانتا ہوں فلانے جناب جی رابر کو مانتا میرا فلانا پیر ہے میری مننی ہے آدمی شخصیت پرست دے تو, بہت دے اندر حق, حق نہیں تو شخصیت نہیں می حق, حق پرست شخصیت پرست نہیں می پرست بندے نو شخصیت پرست ہونا چاہیے شخصیت پرست بہت پرستی ہے حقت میں دیکھا جائے تو یہ بہت پرستی کی مانتا ہے جن کو شخصیت پرستی کہ اسلام میں توجہ شخصیت پسندی دی اجازت ہے پرستی کی اجازت کو نہیں قانونی امام میں ابو جاؤں گا کو پسند نہیں لیکن ایسا پرستش نہیں کرتے میرے مامے آزم ابوانی فرض نے حدیث کے خلاف دیوار کرنا نے در حقیقت سبق حالانکہ ان کی گل حدیث کے خلاف نہیں لیکن سڈے ف... بعد والے فقہ خود انہاں دے شگر اگر انہاں نو دلیل کوئی ایسی ملی ہے جس نال نو امام صاحب دا مسئلہ اس دلیل خلاف نظر آیا تو امام صاحب کی گل ہے شدہ نے شگیردا نے چڈ کے دسیا ہے کہ اچھا شخصیت پرست نہیں امام پسند ہے آ امام پرست نہیں حق پرست حالانکہ سبحان اللہ سیدنا امام آزم ابو علی وہ تو ایک ہجت ہے دلیل ہے بے شک لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آخر نبی غیر نبی میں فرق تو رکھو یا نبی اور غیر نبی میں یہی فرق نبی کی ہر بات ماننا پڑے گی بے شک باقی کسی کی ہر بات اس وقت ماننا ہوئی جس وقت کہ وہ نبی کے مطابق کرے گا الحمد شریعت کے موافق کہے گا پھر ماننا ہو ضروری ہو سمجھ لگی گل بالکل صحیح شخصیت پرستی استدل لانا چاہیے کھڑی نال حق نہیں آج تاک ایک ایک بھی اے بار, بار دین بھی. آج تاک کر کے پیشوں دی. جدو دین بیان کرنے آتا گو لانتی لانا پیر لینجائے میرا فلاں لیں جائے میرا وہ نام برا تھا تیرا پیر ہے خدا رسول ہے پہ رہی پھر پیر ہوئے وہ جڑا چلو پیر ای کہ جڑا بے نفس ہو نفس مزکا ہو, ہو روح ہوا ہو چکا ہوا سراپا نفس سے گڑا پو بنا ہمیں لگی جی ہوا گولڈا ورگا پیر ہواجہ شم سو تین سال ہوے خواجہ یعنی بے نفس نفس مزک ہو چکا تمام سفت نفس والی ختم اللہ تعالی دیا سفت رنگیا گیا ہوا اس لئے ہوں اللہ کا فکیل اس طرح کا ہوا استباع کرے لیکن پرستی پھر بھی واسطے کہ یار تھی خود سمجھدار ہو وہ گنا سے ولی کو ہو سکتا ہے حضرت بغدادی سے پوچھا گیا رضی اللہ یار سہابی کو جناح ہوا ہو ہو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سنسار سنیا ہی ہونا دسوئے صحابی اور کروڑا ولی رلن وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکے بلکہ گھوڑے نکلے گھوڑا جس گھوڑے سے نال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم رقاب ہو کے فرمایا اس دے کے جڑی محل اڑ گئی وہ کروڑا والی پر صحابی بولویے ملوز رکھنا یہ شخصیت پرستی لانت بڑی ودی آ گئی یہ وہ لانتی کفر بغیر جو مرضی اج کلڈر کی جانے نے نہ دے دے اسلام خدا رسول کی جو سرکار رہے میں او اور ایسے پیر دی وزاد کر دیا تھوڑی کی और सुन लो पीर पीर वास्त जरूरी है समझे बोलिया दीन ऐ नमाज नोजे नज नाड़ी चरखे पग चर रखे आज करे जामरा करे बस आवे जावे पैसे वंडे مدرسے بنا لو یہ کوئی مرشد ہونے کی دلیل گرشد کی علامت نہیں سنو عقائد آمالیا اور جناب دسو گو یہ تین فن یہ مکمل سمجھے سمجھے نا نو اور سمجھن تو بعد پھر ان دیتے عمل کرے اور سنو جس لے تصوف دیتے تصوف کی پیتا ہے کہ کینے؟ ایک شیطان سمجھنا پہندا. نفس کہ یہ دیا شرارت کی نے ایک شیتان ہے نفس پفس شیطان دے شرف اتنے بغیر خوفیات اولیاء دی تربیت سڈے بزرگ قبل حسن شاہنی رضی اللہ عنہ بہت امام بہت بڑے بزرگ اور اولاد امام پیشواہ نقل دے اندر آ آ آ حدیقہ دے اندر میں پڑھا وہ فرما نے سارے زمانے دے علم کتاب پڑھ جائے شیخل سے فلاں جو بنے جن لوگ جو فرمایا جنا چی اللہ تعالی کاملبت کے نفس اور شیطان دیاں شرارتاں شیتان دیا شرارت فتنیا فرمایا سمجھتا پرمایا چیئر سارے جگ دیا کتاباں پڑ جائے مرے گا تے فاسق فاجر ہوگا نقمے سے پرہیزگاری کی دولت نصیب نہیں ہوگی نفس دیا شرارتاں اور فکا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ مند نفستے کی نقصان دے یہ سارے کچھ نہ جاننا یہ فکا آخیا گیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے جن دنیا آخر دونوں جہان دی خیر آتا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نفس دے تمام نقصانات دے تمام جان لندے پشان لندے اے میرے لے دولت دا سبب بے اے جنت دا اے دنیا کے اندر میری بربادی دا سبب ہے سب آدمی گل اج کل پیر لانسی پتا نہیں کالی رکھو میرا پیرشاہ بادشاہ مراد ہے رکھے بردنے. پھر سارے پیر نے کن بندے داری شریف آ سارے پیر بنتا شرح بنا یہ شرح صرف اینی سی دو چار دا نام شرح تھی کیسی عجیب گل ہے قرآن تیس پارے میں بن گیا یہ تو ایک سفا کی ادے پوری ہو سکتی ساری بخاری کتابیں حدیث نکلی جی وہ سارا یہ جو کچھ بنیا پیا تصم و بکرا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جگریلے حدیث کے اندر آپ نے پوچھا مالی ایمان مال اسلام مال احسان ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے سبحان اللہ. ایمان آپ نے عقائد بیان کی اسلام آپ نے اعمال بیان کی احسان جس کو تصور احسان فرمایا انج رب د عبادت کر بہت اللہ کان کترا ہو اللہ تعالیٰ دِن عبادت کر گو جان پیا پہلے سکون پڑا ہو اگر توں نے نہیں ویخ رہا کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اندر تیرکا پکا ہوا کہ انہوں ہی پتا ہو سکتا ہے جن حاصل ہے کنا مشکل ہے کہ ایک بندہ اندروں خیالات سب ختم کر بیٹھے کہ اینا ایک اللہ ہولا شریک دی عظمت جلال وقت باندرا کو یہ باندر لوگ نے پتہ لگا پیری نا؟ او لانتی پوتر ڈرامے بہادر شتا یہ پیری آدمی پیری تین بھی پاگ دیا او بدلیلہ کان کترا عبادت کرا اللہ کو دیکھ رہا ہے میرے تائے او دا مطلب کی نکلتا ہے کہ دل اپنے ایسا دنیا تو خالی کر, لے کر لے دنیا دے خوف دنیا دیا لالچا ہر شاید تنا ایک دل نو خالی کر لوگی کسے اللہ تعالی تو سوا تیرے دل جاری دا اور نبی ہو جی اے اے حال وقت دل دے اندر اس لیے لینا ہے جس لے نفس دیاں تمام گدیاں سیٹا ڈب جان اور اے دیاں تے اللہ کے بلی کی نظر سنگت تربیت لال ہوں اے کتاباں پڑھنے سمجھ نہیں آئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی دوسرے لفظ ہے دل لینا غیر تو خالی ہو جائے ایسا مخلتف ہو جائے اپنے رب نہ دنیا کا کام بھی کرے نا رب کرے کام اور ولیان دی سوبت تربیت خیز ملتا ہے آم بندے نو جہے ان پڑھ لوگ ہوں اللہ تعالی فکیران کی تربیت یعنی دوسرے لفظ رب کے بندیا جڑے جہے تیار ہوں نہ اپنے رب ایڈے مکھلے سو جانے نے دنیا کا کام کرب واسطے کرتے اصل نبس پرست ناسان جو دیم ہوں یاد رکھنا میں اجکل پیر مولی ویکے نے وہ دی دنیا آستے کرتے اپنے ٹھڈ کر مدرسہ کھلے گا تو مقصود اپنا ٹھڈ ہونا ہے باہر دین کی قیمت ککڑ <کوڑا> اپنا کچھ <کاشت> چونا <جوڑا> تاکہ کر کے نشانی کی ہے یہ یہاں دا مدرسہ دین دیتے نہیں دنیا آستے. نشانی کی پہچان کی الامت کم مجھے پتا لگا تو پتہ لگے گا بھائی یار جی دا مدرسہ دین دکھاتے تو وہ دین نو نقصان نہیں آن دینگے اپنے مدرسے دا نقصان کر لین گے کوفر حکومتاں اگر مداخلت کرنا چاہیں گے تو مدرسہ بند کر دیں گے لیکن اپنے دین مداخلت اپنے دین دے اندر ذرہ برابر بھی گوارا نہیں مدرسہ کردرسہ دیتے ہونا ہے وہ مدرسے نو نقصان دے گا دین نو تو جس لانسی دا پیٹرول پمپ ہے مدرسا پٹرول پمپ نقصان دین نو دیگا مدرسے نو ہمیشہ ودایے گا مدرسے کا ہمیشہ فائدہ کرے گا مدرسے ہمیشہ بڑھائے چڑھائے گا یہ گل سمجھ آ رہی جی یہ ہوں تو میں موٹی جی ایک گل کرنا یعنی وہ شاخا کڈ کر آپ ہی ودائی جائے جی میں کلیے اور قانون بطور گل کر رہا کہ مدارس نواب علاقے چلاؤ تو این چلاؤ پڑھاؤ تو آ سکھاؤ سمجھ لو لانتی دی مداخلت گوارا کر لیا پیٹرول پمپ شیطانی دا اڈا ہے کفر دا برقع ہے کوئی نبی ددی دا مدرسہ نہیں <تصفح> <تصفح> دین مدراؤنڈ ہے انہیں آخر جہی گل کرنا ہے پیا تو ہن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک تو تبدیلی ہونا چاہنا ہے گل کر میرے شرح کے مطابق یہ گل ہے تو پھر ہے شرح کے خلاف چکے تو گل اس طرح پیر نا جہا پیر ہوا باپ کی حق اللہ کا بندہ پکی نشانی ہے کہ مریدا نو خدا رسول بچا دی دل مردا نو زندے کرنے کا مطلب بزرگ ہے اللہ رسول محبت آئے نبی تین محبت اللہ رسول محبت ایک دعوی رسول اللہ کے دی تین دی محبت دی دلیل آو! جنو نبی پاک دے دین نال محبت نہیں دشمن کا اللہ رسول دے نال محبت تا. اللہ رسول گے جسے دل دے اندر دی. محبت ہو دیتی ہو سمجھ لگی جی دسے ہی بہن غیرت دسے کے آوے تے تھا ماشاء ما اللہ کتنے چلی گئی دعوی کی جال ہے کہ پھیرا وا لانسی پوتا جی ہندو سکھ خطری کافر کمی نے کنجر ہر کسی کے ہاتھ استعمال ہو رہی ہے ہر کسی جناب دللا دے تیرا مریض بھی دللا تو پیر بڑے دللا پیر حق والا ان دے دے اندر ہوا مریدر گیرت کے مرید غیرت گیرت بن جاوے کہ وہ دی تھی پہن دے کپڑے نوں. اگر ظاہر ہونا گوارا نہ کرے کہ میں پہن کوئی ویک نہ لے کیونکہ دنیا ایڈی کنجرے آدمی نے کمیز تیری کالی سونے کلا والی اخیر گل تھوڑی بہت ہوئے غلط کر لو बगैर बनो ए बहन चोजर का पुत्र थोड़ी धी बहन दे कपड़िया रंग ही गिणद फिर फुल भी गिणा फिर डुब पर जिंदगी इस कपड़े धी का कपड़ा देखना आगा। आगा। क्या सिर के अंदर इस सिर के अंदर जैरत पीर भी पैदा कर सके कंजर समझो पीरना समझार समझ گیرت دے ہاتھ دے ہاتھ دے والا بندہ ہے جہاں کہ عورت مردے کا گیرت والا ہوت مردے کا گیرت والا ہوتی بھی بہن نہ کوئی وی نا او دی دی بہن کسے نو کسی بغیرت نو مولا سمجھ نہیں لگی فلانی نال ووٹ لڑتا پیا فلانی نو ووٹا کھڑا کی آپ تھلے کڑا ہے وہ اتو خلیے لکھ سے ہے پیر آپ تھلو کھڑا ہے میں تری بڑا پیر دساستا میں گنجے کا مرید ہو جائے گنجا شریف آسان آسان ہویا ہے. تے پھر شرکار شرکار کریا جو لانتی خلافت لبدیا ولیاں تو ہوں جدو پیر سکولی نے پارٹی ہر خلافت بجائے سبحان اللہ اگلے فا آخر بتھیے نوے کنجر کی لینا بچا نہیں اکل تر کتے گئی فکر ختم ہو گئی سو مردے اور زندہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مردہ فکر ختم مردے دیاں سوچا کم فٹ ج مرنے کے بعد دار الجزا ہے دار العمل نہیں دنیا دار العمل ہے اتے کری دے وڈی دے دی جگہ ای جب یہ دار العمل ہے فکر جد امل نہیں اتنے نہیں ہونا فکر ختم ایسے عمل دا مطالبہ کس واسطے ایتھ فکر نہ فکرہ ختم ہو گئی ان کو تمیز نہ اسلام دی بزرگ فرما دیں ایمان اکلے اکل چمجی ایمان جس فدو کو ایمان نہیں ہونا ادھر او چکل نہیں آ سکتی یاد رکھنا چکل جی اگریز فدو نے پاگل دنیا جمعیا ہی نہیں ہونا ایمان نال پر حیران اس گلتے جنہوں نے لب آ کے لا یا کلو بے عقل ہے لا یا شروع بے شعور ہیں میں حیران ہاں وہ مسلے دور اج دے کروڑا مسلیاں وہ حکومت کر رہے ہیں جنہوں اللہ آخد ہے بے عقل जेअलों डर महाकूम बने के महाकूम ओलामेदारेरों का मैं आना हूं इन्हू की डिग्री दे इतना मुक् नहीं गई के ख्याल है ए मतलब है फुदू आखना सामू फुदू की तो हुई ने پاکستانی شرم نہیں آتی نہ بے مان نہ کرم کا کلما چھوڑ دے بھائی اگریز دیا ٹٹوا سکار دا کلمہ چھوڑ دے وہ نئے سی با نو بدنا کرنا بدر آسی کل چڑ اس رسول میں تل کے خدا رسول, رسول شرمسار کرنے کو ہے نہیں جافر جی وہ میو جی دنیا کے بولے کا محکوم غلام نہیں رہ سکتا وہ مراد بھائی مال قسم خدا دی کر کے جدھر ویخی جائے تے پاگلوں دا جگ بھریا کھڑا ہے جنو ویتا ہے پوڑا بڑا نظر کے کوئی غیرت بھی ہے کوئی ضمیر سمجھتا ہے تمیز ہے کوئی بھی ہے تو بھی بیڑا سمجھ دا ہے۔ جی کی سمجھ لیا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے اقل کافران کے اقلے ہاوی ہوگی نے سیاح پاگل دے ہاتھ کھیلتا کہ پاگل پاگلوں دے بولو سیاح پاگلوں کے ہاتھ کھیلتا کرے اقبال دیا گلوں سنا وا کہ کنا قوم ترقی کر کے اکبال آدھا قوم برباد ملا جنوے گا ماشاء اللہ مدینا دنیا گئی ترقی کر گئے ہوگی ہو گئے اپنے متا ہے راہ کے دل سے سورت پیرد کے دل چ نہ پاوے خنزیر پیر کی ہوتا ہے جانتے بزرگ یار فلاں فقیر نگاہ کیتی دل زندہ ہو گیا او دا مطلب یہ ہوئی ہے پہلا اندر غیرت نہیں سی تمیز نہیں سی، کفر اسلام سیفری سلام کا مانے نہیں سی جانتا حقیقت نہیں سی جانتا دشمن سجن دی تمیز نہیں سی، سارے فرق خرق... یا نگاہ ہوئی ہر چان آ گیا ہو گیا جے جدو چانڑ ہوا سب تمیز آ <تصفح> سے اسے اقبال کرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور میں اپنے تے نظر ماری میں خیرت میں بےمان میں شیتان پتہ بلائی سی پتا ہی نہیں گیرت ہوں رب کا فکیر ملیا ہائے ہائے ہائے مینو ایک ایک فکرا دے کے فرمان لگے میاں گیرتن کہ جا اپنی سانپے محرت مندوں نے اپنی جہی لکان پچھے مرد پھرنے میری ایک آدھا چیشتی تلا بنایا لانچ پی آئی ہزار کرنا کوئی چکلا کھولیا دلے بنا فرنگی فرنگی کے گلام نے میں دلہا بنا دلہ دس دا دس بنا بڑا فرق دس بندے لے سن بندہ آیا ان سارے منہ چٹی مل دی لگے پھران ایک بندہ باہر وہ منا نا انہیں شیشا فن لا سارے کی سیانے ہوتے پا پھوتو کو کیا جی سیانے سنتے تو لگ پائے جہدو سن وہ منہ تی ملی جانا کہ ملی نہیں میں صرف بخار بغیر فرنگی بنایا بنایا شیشا کرایا میری ایک کیسٹ دسو جی میں سبق پڑھایا برخا لا دوڑا کوئی مائی دل ہلاک کھڑے बुर देता दा।। दा। लौना दा। लौना मैं बुरके पवान का दर्ज दिता है फिर गला बना मैं बना बना खैर कैरत क्योंकि बहुत उतार ठुर गई इस خیر وہ تو گلے ہو پیرا پیر کی کرے دل کے اندر مرید بولو سا استعمال ہے اے میرے غیور بے در فقیری درویشی دعوے کرکرے کجور غیور او غیرہ تالیا اور درویش آ جڑا گہرا تالا درویش گہرا تالا گہرا تالا کہ جو سید صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی سنو اگر منتے اس نبی نو تو دا پیغام سنانا جا نہیں اس سلامتی دلانت پانا مسلم شریف تھی آدھے وچوں میں ادیش کر دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گارک دروازے تھانے نہیں کوئی چاہتی بار फरमाया अगला उठ के अख कैं मोहम्मद करा मैं फराना तू अख चू कसो सची दसो सची दसो किसी के दे दरवाजे देख था दे जरा रसूल ایڈا جرم کرار دے رہا اک جیسی کیمتی شہ اگلا کٹ دے تو سرکار فرما سمجھو یہ اک ہے ہی نہیں میں محمد اس ویکن آئیں تو بڑی سما میں نہیں پڑا گا کہ اکھ کیوں کڈی میں نہیں پوچھا گا اکھ کیوں کڈیو ہوں سچی دس جیڑا نبی دروازے کیا قرار دے رہا کیا, کیا اندر بکسے پیٹیاں پہ وہ ویکنے نرم سمجھتا پیا رسول کیڑی ہے پیار دسو دسوڈا ضمیر کی ہے کیا اندر ڈنگر نبی فرم نے یار کسے کے دروازے کھانے تے چاقی مارے تے کھوتی اکھ کٹ دا ضمیر آخ دے نبی ایسے غیرت کر رہے نے کالے کر رہے بولو بولو بولو جہے غیرت والے کوئی گیرت کا کو جان دن کی گل دی اسلام دی بغیرت اسلام وغیرت نہیں گل بغیر جلے وستے نے کرتے جاسا گیرت والے واسطے نے یا سدک جاوا لکیا کھے رہے گلے میں دین گا ہوتا زیادہ رکھنا میری گل گلا دیتا بے گا دین کو سید لمبیا اے سبق بڑھا رہا کہ اکھ کد دے ہر دس اکھ کھان کا جو فرما رہے اس واسطے تھی بہن سے اکھ پہ फरमाण या किसी खोती घरिया बैठिया कपड़े नहीं हे हम डुबनी मरदा लंसी जेदी धी बहन बह लगी फिर जेदा नबी अंदर चेठी था वेखने न کرار درواہ کیا پوری اک دروازے دروازے باہر سن لو جی اتیا بہنا باہر کام کرنے پیسے رکھ دی دو لقبل رسول اللہ کی شریت باہر دے کام عورت پائے نے باہر دے مردوں واستے نے اندر دم سڈے نبی سرور سلح بند کر دی اگر ٹرالے کا مال ٹرک تے زل مے کے انصاف اچھے موٹر سائیکل کے اتنے تر سوار بہ جان پہ سد کے ج موٹر سائکل وزن کرایہ پی جائے چلانے جی بہن وزن پائی ہوئے الٹا ترقی الٹا انعام کی لانت کنو سمجھ دے کم تے پائے کتنے گوڈی کر رہی ہے کتنے فصل نو کش کر رہی ہے فیکٹری میں آنا سارے گلا واپس بھی ڈھونڈنا کتنے شاخ و ناج سر آن کے کرا سلب سے بے گرتی عورت باہر دے عورت نازک بدنے باہر ایار کافی ہے نو مہینے پتر چکی رکھی روٹی پکا دھر کر درم آنی دی اس بندے نو نو مہینے ماں نے چکے باہر آیا وزن نہیں تو آپ کما لکھ دیتے دی ہزار منہ رب خدا کٹ بیٹھ گئی بال جم لیکن قدرت کا نظام ہے چلانے پھر دل پھر اولاد دی کشش پا دیا ورنہ اے نو مہینے چکنا باہر کڈنا ایڈاخا کا منہ چی چاہیے اسلام نے رحم کیا شفقت کی مہربانی انصاف اسلام نے باقی بوجھ پان کی بجائے صرف ای بوجھ پایا بال جم عزت محسوس کر گھر بیٹھ جیڑا तू कम कर लैनी है घर का लीड़े फिगड़े का रोटी पानी का तेरा इना काफी है जेड़े तरजे शहादत शान खबर